اِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَ مُبِينَا زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی وَوَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو سرکار دو جہاں حبیبِ کبریا سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی رحمت سے شروع ہے اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر تقریباً ہدے کے مسئلے تک ہم سابقہ کا اس میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا اس کے بعد مختلف واقعات اور حوالے ساتھ پیش آتے رہے لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائط سلو طے کرنے کے لیے آ شرائط سلو جو طے کی گئی ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے مکہ میں داخل نہیں لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال قریشی مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن کے لیے اجازت دیں گے کہ وہ تین دن تشریف لائیں مکے میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں لیکن ان کے ساتھ سلا ہتھیار نہیں ہوں گے اللہ صرف تلوار اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منورہ بھاگ جاتا ہے اور قریش مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوں چھوڑ دیں اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں اور اس کے بالعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکے میں آ جائے قریش کے پاس تو قریش واپس نہیں کریں گے اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ سلح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان اس کی مدت دس سال دس سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی چڑھائی نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی کسی قسم کا آپس میں انتشار نہیں ہوتا اور اسی طرح اس معاہدہ سلو میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قریش کی جب سلو ہو جائے اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکہ کے مدینہ منورہ کے مکہ کے ارد رہنے والے مدینہ منورہ کے ارد رہنے والے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے تو ان قبیلے قبیلے جو ہیں وہ آزاد ہیں ان کی مرضی ہے وہ چاہے تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں سب کو آزادی اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش کا اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کرے تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی معاہدے کی خلاف ورزی ہو ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ و سلّم نے قبول فرما لی اور صحابہ حیران ہیں کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں جس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقع سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گیا اللہ نے روک دیا ہے بس اب اسی میں اللہ کی حکمت اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خدا بندی کے تابع ہوتا لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وہ قاتب الوحی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب تھے کہ بھی معاہدہ لکھا جائے انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے معاہدہ ہے تحریر ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے تو سید علی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل ابن امر جو تھے وہ فوراً بول پڑے ان نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رحمان الرحیم نہیں جانتے ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صفات کیا ہوتی ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے مالک ہے ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں آپ لکھیں میں میں کا اللہ حضور نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انکار کیا لیکن مان گئے کہ چلو رحمان اور بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہم بھی اللہ ہما بھی اللہ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہاضا ما کازا علیہ محمد الرسول اللہ کیونکہ معاہدہ تھا نا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان قریش کی طرف سے سوائل ابن امر اور مسلمانوں کے تو قائد مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سوائل ابن امر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے حضرت علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایز محمد ابن عبداللہ ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں نے محمد حضور نے حضرت علی نے کہا لام ہو یا رسول اللہ مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کھینچ دوں اسی لیے ہر بات کو علماء محدثین ایم ای فقہا جو ہے نا وہ اسی قرآن و حدیث کی گرائی گہرائیوں میں جاتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں اب بظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا انکار کرنا جو ہے نوزمل تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا لیکن انکار کے پس پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا اب ایک آدمی تو ظاہر یہی سمجھ لے گا کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں یہ تو بالکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بات ہی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی ایک حدیث پڑھ لی کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہ جی یہ حدیث کا مخالف ہے حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے حالانکہ اس بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ حادیث کے مفہوم کیا ہیں اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی عدیث موجود ہیں اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کیسے کاٹ دوں حالانکہ انکار ہے لیکن اس انکار میں جو پیار ہے جو محبت ہے جو ایمان ہے جو جذبہ ہے جیسے بعد روافت جو گئے ہیں وہ بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایتونی بے کتاب کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں تو حضرت عمر نے روک دیا کہا سونا کتاب اللہ اللہ کا قرآن کافی ہے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کا انکار کر دی اللہ کے نبی کی بات نہیں مان تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے حضرت عمر کا مقصد جو تھا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے یا رسول اللہ مرد الوفات ہے جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے آپ کو کیوں تکلیف فرماتے ہیں یعنی کیا کوئی چیز ایسی اگر دین کی حدیث تو مکمل ہو چکا اللہ کا قرآن آ گیا ہے کافی مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی وہ عظمت لفظ رسول تھی کہ اللہ کے رسول کے نام پر میں قلم پھیر دوں یہ کیسے ہو سکتا حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھاؤ مجھے جی دکھاؤ کہاں ہے حضور نے خود کاٹا اور میں علی کو محمد ابن عبد اب جب حضور خود کاٹتے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے ادھر اسی اسنا میں شور ہو گیا صحابہ میں شور جب ہوا تو حضور نے فرمایا دیکھو کیا ہے سہیل بھی گھبرایا ہے کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے تو ابو جندل جو ہے یہ کنیت ہے ان کی یہ اسی سہیل ابن امر کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا اس کو موقع ملا وہ بیچارہ اسی طرح زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے آ گیا اور یہاں پہنچ گیا جب صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ ابو جندل ابو جندل آ گیا بو جندل آ گیا لیکن جب ابو جندل سامنے آیا تو سہیل ابن امر نے کہا گیا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا قیدی ہے جو ہم واپس لینا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک حضرت عمر کھڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارا معاہدہ تعریف نہیں ہوا معاہدے پہ دستخط نہیں ہوا لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے قول ہے جب ہم زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ شرطیں قبول ہے دستخط نہ ہوں معاہدہ نہ لکھا جائے تو یہ بات تو نہیں اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بعض زبان سے ہو جائے پھر اس میں قائم نہ رہے ہم اپنی بات پہ قائم ہیں ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جندل نے درخواست کی اس نے کہا کہ آسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں واپس کرنا چاہتے ہیں دشمنوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے سلو ہو رہی ہے اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کا دیدار کر لوں اضور نفر میں اب یہ بھی سہیل کے ہاتھ میں ہے ہم اجازت نہیں دے سکتے تم ان کے قیدی ہو سہیل نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آ کے لکھوں گا پہلے میں جا کے اس کو کریش کے سپرد کرتا ہوں حالانکہ بیٹا ہے لیکن کخر اسلام ہے مذہب کی جنگ ہے اور ہر آدمی جو ہے, جو ہے جو ہے وہ غلطی پر بھی ہو اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا اس نے جا جو سہیل کو واپس کیا پھر آئے معاہدہ لکھا گیا دستخط ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے تو حضرت عمر حاضر ان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ہم مکہ میں جائیں گے ہم عمرہ کریں گے ہم طواف کریں گے ہم بال کٹائیں گے یا بال قطروائیں گے امن ہوگا خوف نہیں ہوگا حضور یہ کیا ہے اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں لمازا نقبل و حضی دنیا یا رسول اللہ ہم دین میں اتنے کمزور ہو جائیں گے ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں وہ واپس نہ کریں یہ کیا بات حور فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ ابن خواب دیکھا ہے مکے میں جائیں گے کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اسی سال داخل ہوں گے نے کہا حضور یہ تو نہیں آپ نے کہا تھا کہ داخل رتد گلن المسد الحرام لیکن سنا نہیں تھا کہ اس سال جائیں گے اور باقی رہی شرائط کی بات تو ہم نے جو بھی شرائط قبول کی ہے حضرت عمر تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی بات قبول نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہماری مدد کرے حضرت عمر چپ ہو کے چلے گئے اور اسی وقت دو قبیلے بنی خزاں جو تھے وہ حلیف بن گئے محمد الرسول اللہ سرس اور بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش کا انہوں نے کہا جی ہم قریش کے حلیف ہیں بنو خدا نے کہا کہ ہم حضور کے حلیف ہیں یہ چونکہ اس لیے ان دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس سلوک ختم ہونے کا کہ قریش نے بنی خدا پہ حملہ کر دیا تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو وہ تو حیدر توڑ دیا اب حضرت عمر جوش میں آئے حضرت ابو بکر کے خیمے میں آئے انہوں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے واحد ہوتی ہے یہ کیا ہو گیا کہ ہم پکے نہیں گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ توارد ذہنی اور توارد قلبی ہے کہ وہی لفظ ابو بکر کی زبان سے نکلے جو حضور کی زبان سے نکلے تھے انہوں نے کہا عمر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال جائے کہا ہاں یہ تو نہیں تھا نے کہا پھر ابو بکر دیکھو ہم ایسی شرطیں قبول کر اتنا دب کے ہم سلو کریں مکوفارے قریش ایسے آخر کیوں اس کا جواب بتایا ابو بکر نے کیا دیا کہا کہ ہاضا رسول اللہ فتب عمر اپنا عقل نہ لڑاؤ وہ سلو کرنے والا عام بندہ نہیں وہ تو اللہ کا رسول ہے وہ کوئی عام لیڈر ہے کوئی سیاسی قائد ہے کوئی دینی جماعت کا ایک راہبر ہے وہ تو رسول اللہ ہے اور ابتباع کا وہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی میں اللہ کی حکمتیں اب حضرت عمر بھی چپو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ جا کے ذبح کر دیں سروں پہ اس طرح پھروائیں اور احرام سے نکلیں چونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا مثلاً آپ عمرہ کر لیں آپ کپڑے احرام کی دو چادریں اتار کے سلوار کمیش پہ لیں تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں احرام سے نکل گیا آپ احرام سے نہیں نکلے آپ اسی طرح احرام میں جب تک کہ آپ سردی مڈائیں گے یا بال نکلیں گے احرام سے نکلنا جو ہے وہ ہل کے یا کثر کے ساتھ ہوگا حضور نے جب حکم دیا تو صاحب اچپ کر کے بیٹھے رہے کوئی صحابی نہیں اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ع علیہی ام سلمہ جو آپ کی بیوی بی تھی امہات المومنین تھی ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ماں بالوہاء اللہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ میرا حکم نہیں مانتا اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اصرار کیا اور نے انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو بیوی بی نے عرض کیا کہ رسول اللہ اب ناراض نہ ہوں صحابہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں پروانے کہ شاید اللہ بھاٮٔی نادل کر دیں جاؤ مکے میں داخل ہو جاؤ اب مدد کریں گے اللہ اگر بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو ادے بھی نہیں اتار سکتے ہیں. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آپ اپنے جانور دبے کریں اپنا سر مبارک پہ حل کروائیں آپ اپنا احرام کھولیں پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو دراصل سیرت کے پہلو سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی سیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے یا عورت کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی یا عورت کی شہادت کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی جیسے کہ مستشرقین اور آدھا اسلام اور آدھائے دین پر آپ گنڈا کرتے ہیں حالانکہ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں صاحب الواح اور بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں اور پھر بیوی بی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بدن جو تھے قربانی کے جانور جو تھے ذبے کرائے اور اپنے سر پہ استرا پھروایا اور احرام کھولا بس اتنی دیر لگی کہ سب صاحب نے جا کے ذبح کر دی اور احرام کھول دیے بیوی بی سلما نے کہا حضور اب دیکھ لیا کسی نے کوئی دیر کیے وہ تو بھائی کے انتظار میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا جب حضور مدین منورہ کے لیے روانہ ہوئے چونکہ اونٹیوں کا سفر تھا اونٹوں پہ سفر ہو رہا تھا حضرت عمر کہتے ہیں تعالیٰ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات کرنے کی خواہش کی اور میں نے سلام کیا لیکن حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دی دیا یعنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر بھی اپنی اونٹنی حضور کے قریب گیا میں روک گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی میں نے سلام کیا لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سکولت مقیہ عمر کاش عمر تیری ماں نے تیرا بوجی نہ اٹھایا ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں میری اس بات کی وجہ سے حضور ناراض نہ ہو گئے تھوڑی دیر گزری حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر ان دلا علیہ آیا کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ نازر کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پر مجھے خوشی حضرت نے کہا یو آیت نہیں اللہ کون سی آئے تو نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح ن فتحم مبینہ مات کدم بکات اخر اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین طافر حضرت یہ فتح کی خوشخبری جو ملی ہے ہمیں کیا فتح مکہ تھا مکہ بھی فتح ہوگا دور فر میں ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور وہ حد سین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے نا تو آواز میں جو لہر پیدا ہوتی تھی کہ انا فتح نال فتحم بھی اسی طرح آخر تک راوی نقل کرتے آئے کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا تھا تاکہ وہ کیفیت بھی موجود رہ اب علماء ایک فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد باد فتح مکہ ہے باد فتح خیبر ہے باد کا فتح ہنین ہے کیونکہ اس بیت کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا تھا نا ابھی جو ہم نے آیت پڑی تھی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیت کر رہے ہیں لَقَدْ مثیرت یا خزون کا عزیزن حکیمہ اللہ نے قرآن میں فتح قریب کی یہ خوشخبری پہلی آیات میں بھی دے دی تھی لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ سلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین یہی فتح کہا کہ فتح مکہ تو ہے فتح مکہ ہے فتح خیبر ہے اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے پن ہے اس کا بھی اشارے قرآن میں موجود ہے مغان میں کثیرت یا خزون لیکن ان فتح الگ فتحم مبینا یہ اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکمہ سلو بیا سلو ادے بیا کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا کہ بھائی سلو بیا تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نہ جا سکے واپس آ گئے یعنی بظاہر تو کافر نعود بلا اپنی بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کو اس دفعہ داخل نہیں ہونے دیں مسلمان تو ناکام ہو گئے واپس آ گئے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے تو اس پر مفسرین کے نے اور ابائے کرام نے اللہ ان پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان نے کہا کہ سمجھے کہ سلو ہدے ہی فتح مبین ہے کیسے فتح مبین ہے ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے وہ تو کہتے تھے نوز بلا جادوگر ہیں کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں آپ کاہن ہیں آپ جادوگر ہیں آپ نوز باللہ خود قرآن بنانے والے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں جو لوگ کل تک شاعر کہتے تھے شاعر کہتے تھے اور جو لوگ پبتیاں کستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان کیا جناب ان کی طاقت ہے اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے جن کو مکے میں رہنے کا ٹکانا نہیں ملتا کبھی ابس جاتے ہیں کبھی مدینہ جاتے ہیں تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا سلو کرنی پڑی تو وہ کہتے ہیں ہم مکے میں بیٹھے ہیں حضور مدینہ کتنا دور ہے بتائیں بھیا تو مکے کے قریب ہے تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر لیں ہم تو یہیں ان کو ختم کر دیں گویا چودہ سو آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھڑیں گے جو آپ کا علیف ہوگا ہم نہیں چھڑیں گے تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں باقاعدہ واحدہ جو ہے وہ کابت اللہ میں رکھا گیا اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لے ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت نہ سمجھے آپ اس سے کہیں جی ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہے گا چھوڑے یار آپ سے کیا مذاکرات ہم نے کر رہے ہیں تم کون مذاکرات کرنے والے تو مذاکرات تو اسی سے کیے جاتے ہیں نا جن کی قوتوں طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم کیا بات کریں کہ کس چیز کی بات کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ پہ نظر ہے نہ بھی ہو نظر ڈالی جا سکتی ہے کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے ورنہ آدمی پڑھا لکھا آدمی اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے میڈیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں بنا تو نہیں ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات نا کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم حق دے دیں چوبیس گھنٹے جو ہم نے پیٹ کے دیے ہوئے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا چلو اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں اگر اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹے ہم نے صرف اپنی معاش کے لیے کہ پیسے بن جائیں گے سٹیٹس بن جائے گا وہاں گھر بن جائے گا گاڑی بن جائے گی محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے اگر اس کے لیے ہم کریں چلو ٹھیک ہے وہ بھی کریں وہ منع نہیں ہے شریعت میں حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے لاکھ دفعہ کمائے لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں جس نے ہمیں عقل دیا ہے جس نے ہمیں علم دیا ہے اس کے لیے کم از کم اپنے چوبیس گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ محت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبت ملنے کے بعد آپ تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے تیرہ سال تیرہ سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی ایک عظیم مدت ہے تیرہ سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے منورہ میں پہنچے ہیں تو تقریباً تیرہ اور چودہ پندرہ سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے ایک سو پچاس یہ تو پھر انسار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینے میں اچھا اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک کے چھ سال ملا لیں کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کیا جو ہے یہ چھ ہجری میں آ رہا ہے تو چھ سال اگر آپ اس کو بھی شامل فرما لیں اور تاریخ ہجری جو ہے وہ ہجرت کو مقدم رکھا گیا وہی سے شروع ہوتی ہے تو چھ اور نا انیس سال تو انیس سال میں کل کتنے مسلمان تھے چودہ سو آدمی جو حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا دو چھ پانچ چھ سو نہیں آیا ہوگا یعنی بچے عورتیں کچھ گھر رہ گئے نہیں یار یعنی دو ہزار آدمی تین ہزار آدمی بڑے سے بڑا آپ لگا رہے تین ہزار آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان تو انیس سال کی محنت میں تو صرف تین ہزار مسلمان ہوا خدے کی سلو ہوئی چھ سن چھ ہجری کے آخر میں سات میں حضور نے عمرت القضا فرمایا اور آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو حضور کے ساتھ دس ہزار کا تو صرف لشکر تھا جو مکے میں آیا یعنی انیس سال میں ہم نے تین ہزار مسلمان ہوئے کی فتح سلو کے بعد دس ہزار دلش تیار ہو گیا اس سے بڑی فتح ہوگی اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ شروع ہو گیا امن قائم ہو گیا اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے احزاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے ادب سکھا چکے تھے وہ الگ روپ پڑ گیا تھا لوگوں پر تو اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت دی کہ صرف دو سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے یہ تو سب سے بڑی فتح تھی اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی مستری نم تین تینو سکری نا کباب تالمال بس اللہ فرم امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا ڈر تھا لڑائی ہو سکتی تھی لیکن جب امرۃ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب تو معاہدے کتابے آ رہے ہیں سب کافروں نے مکہ کھول دیا کوئی رکاوٹ نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے ابو بصیر ابھی بصیر جو تھے ان کو بھی موقع ملا اور وہ مکے سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور ودیرہ اچھا خدا کی شان دیکھیں گے ابھی بصیر جو ہے وہ ودیرا منپرا پہنچے اور مکے والوں کے بھی دو بندے پہنچ گئے السلام علیکم السلام کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آ گیا قیدی اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے قیدی واپس کرنا ہے حضور نے بلایا ابھی بصیر تم بھاگ کر کرائے ان کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری سلو ہو چکی ہے معاہدہ ہو چکا ہے کہا جی ٹھیک ہے جو کیا حکم ہے واپس واپس جاؤں حاضر اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں مثلا ایک مسلمان مدینہ آ گیا مدینہ سے پھر ہم نے اس کو واپس مکے بھیج دیا تو گویا مکے میں ہمارا ایک دعوت دینے والا والا مبلغ دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا اور اگر خدا نہ خاصا کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا وہ ہم واپس ہی لے رہے کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور ارتداد پھیلائے گا اور برائی پھیلائے گا اور انگارے لگائے گا اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو اس کو کاٹ کے پھینک دو تو ابھی بصیر کو حضور نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اس نے کہا کہ حاضری آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ابو بصیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے وہ سفر تو وہی اونٹ اگے ہوتے تھے جب وہ پہنچے آج جسے آپ ویر علی کہتے ہیں اس کا پہلا نام تھا ذل حلیفہ زل حلیفہ پہ پہنچے تو ان نے کہا بھی آج رات یہیں قیام کریں گے یہاں سے پھر صبح کو سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ آ, کوئی اللہ موقع دے دے اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدہ تو ہو گیا پورا حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر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 تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں ایسی تلوار بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی وہ بات ہی نہیں دیکھو بات ہی دیکھو ہم دو ہیں ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہیں اس کا ایک ہاتھ ہم نے بادھا ہوا ہے ایک ہاتھ ہے کیا کرنے کا تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیکھتے باری تلوار ایک کی تو گردن اڑ گئی دوسرا بھاگ گیا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 کے اشارات کے مطابق اللہ کی واحد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر اور یہ اول وطن رسول اللہ یہ پہلا غزبہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں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 تو حضور صلی اللہ وسلم نے ایک حکم جاری فرمایا خرج منا کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ اس کے علاوہ اور جو میں گئے عمرہ نہ ہوا واپس آ گئے تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے فتح دے تو انہیں لوگوں کو گئے کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے اب جناب آراب آ گئے وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے آراب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 Okay, جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں آدمی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے احتشام الک تھان بھی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بطور لطیفہ سنایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بعض کاروباری لوگ جیسے مہمن ہوتے ہیں کاٹیا واڑی ہوتے ہیں چریوٹ کے شیخ ہوتے ہیں بوری ہوتے ہیں یہ بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں لیکن تو خون میں کاروبار ہوتا ہے نا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 بھائی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی قیدا یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت گناہ زیادہ تو جہنم اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دیجیے اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھیج دی ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں ہرائی برادری جو کہلاتے ہیں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 اور تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تم اپنے کبیلے کی فوجیں واپس لے کے جاؤ ہمارے پیچھے نہ ہو اس کو کہا گیا بہرحال قصہ مختصر کے اس نے کوئی بات نہ مانی انہوں نے کہا کہ نہیں یہود میرے حلفا ہیں میرے حریف ہیں میں ان کی مدد کروں ابھی وہ خود تو پہنچ گیا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 اپنے عورتوں اور بچوں کی عبادت کرو اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا قبیلہ سارا کافلہ سنتا ہے ہڑبڑا کے उठते ہیں وہ کہتے ہیں اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمانوں نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے خیر تو صرف چودہ سو آدمی جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کار لڑا کا لوگ تھے وہ تو ہم کے ادھر نکل پڑے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 انہوں نے کہا ہمیں تو ایسی آواز ہی انہوں نے کہا, بس ایسی آواز ویسی آ گئی ہوگی یہاں تو کچھ نہیں کوئی مسلمان ہم پر چڑھائی کرنے آیا کوئی لڑائی نہیں تمہارے سامنے نہیں آپ بیٹھے ونسر. انہوں نے پھر اسے اپنے حسن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں اسے کہ چار, چار ہزار آ جاؤ اس کا مطلب ہے کہ کسی مسلمان نے ہمیں دھوکھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں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 میرے سلامت آ میرے سلامت ابن القوا ابن سلمت ابن القوا وہ ہیں کہ ہدائے میں جن سے حضور نے دو دفعہ بت کی یعنی ایک دفعہ وہ بےت کر گئے حضور نے پھر بلائے کہ سلمہ سلم بت کر حضور ب آیا تو حضور میں تو بت کر چکا ہوں حضور پھر بت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 تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غینا کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے پر اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس کو اب آپ خود سوچو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر